وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارًا نُجُومِ اور رات کے وقت بھی اس کی پاکی بیان کیجئے اور ستاروں کے ڈوبنے کے بعد بھی